بند کیا پھر کراچی سے ہے بابا صاحب کا قبر جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے قبر اس طرف ہے پاؤں کی طرف انہوں نے دیوار کھینچا ہے اور عورتوں کو اس طرف آنے کا حکم دیا گیا عورتیں اس طرف سے آئیں مرد حضرات وہ اس طرف سے آئے پاؤں کے طرف سے دیوار کے نیچے سے پار نکل گیا ہے اور عقیدہ دیکھو وہاں اس پر عورتیں آ کر بیٹھتی ہے اور یہ عقیدہ بنایا ہے کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوں گے اب اتنے بے حیائی کا کام اس آیات مصری علما نے لکھا ہے پورا دن موجود ہے پورا دین اس میں اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق سب کے سب موجود ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اور اس پہ غور کیا جائے تو اس میں عادل اور حسان اور پھر عادل احسان کے اندر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں شامل ہیں پھر آگے اللہ تعالی نے نہیں کر دیا وہ یا نہ منقر فہشاں اور منکر اس میں فہشا کے اندر اللہ کے حقوق اور اس میں توحید اور اس میں عبادات منکر کے اندر وہ بھی اللہ کے حقوق یعنی بدعات رسومات بغی کے اندر انسانوں کے حقوق سرکشی کرنا کسی کے مال کو لوٹنا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بغی کے اندر وہ سب داخل ہے فرمایا جائے رکم نصیحت کرتے ہو تاکہ تم نصحت اصل کرو معنی اللہ رب العالمین تمہیں اپنے احکامات کا نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے تم اپنے عقائد کی اصلاح کرو اپنے اعمال کی اصلاح کرو لیکن یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قرآن کی طرف آئیں گے قرآن کریم سے درس لیں گے اور قرآن کریم کے اشارات کو سمجھیں گے لیکن قرآن کریم کے لیے وقت دینا یہ تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے ہر کتاب کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے لیکن قرآن کریم کے لیے ٹائم نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اس حیات میں اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کو عقائد اور احمد سب بیان کی ہے احسان کے اندر اشارہ کہ عبادات کے طور طریقے ان کے اوقات کے توقیق مقرر اور تعداد وہ سب احسان کے اندر داخل ہے وہ ساری چیز اس میں جو ہے بیان ہو گئی ہے فرمایا وہاں دلائے وفا کرو پورا کرو اللہ کے ہاتھ کو تم جب تم کرو اب اس آیات پر عمل کرو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ کر لینے کے بعد اپنے قسموں کو مت توڑو وقت جال تم اللہ کفیل آ یقیناً بنا لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل بنایا جامن بنایا, بنایا, بنایا نگاہ بان بنا دیا اللہ تعالیٰ ala جانتا ہے بندہ توڑ سکتا ہے ہم اللہ اللہ کو تعلیم بتایا ہے ایک چیز سے تم نے قسم کھایا اور تم نے دیکھا یہ چیز جو قسم جس سے میں نے کھایا ہے کسم توڑ کر یہ کام کرنا بہتر ہے اس میں میرے دنیا فرم کا فائدہ ہے اس میں کفارہ آدھا کرلوں گا ایک یہ ہے کہ قسمیں کا کر اپنے دنیای مفادات کو دیکھ کر دوسرے کے حق کو اکتل کی کیلئے قسم کرنا یہ ممنوع ہے حرام ہے فرمایے والا تکونو مت ہو جاؤ کل لتی اس عورت کے طرح نقضت غزلہا جو کول ڈالا کرتی تھی اپنے سود کو ممباد کو و جن انکاسا اس کے بنا لینے کے بعد کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے انکاسا ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہو تم اپنے قسموں کو ان کے پاس مال زیادہ ہو جائے طاقت زیادہ ہو جائے قسم اس لیے توڑتے ہیں یہ قسم آپس میں کایا ہے یہ کام نہیں کریں گے اتنے میں دیکھا کہ مجھے فائدہ یہ کام کر لو تو کسم توڑ کے دنیا مفادات میں داخل ہو گئے بڑھ گئے اس اس میں بات طرف اشارہ ہے کہ بے دین لوگوں کے مال دیکھ کر مشرقین اور ممترین کے مال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ جو وعدے کیے وہ توڑ دیا ہے حرام اور حلال کی تمیز انہوں نے ختم کر دیا ہے ان کے مالداری کو دیکھ کر تم کہیں ایسا نہ کرو کہ اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کر دو اور جو جی میں آئے وہ کرو سود بن جاؤ بینکوں کے کاروبار اور سود پر پیسے دینا اور اس قسم کے حرام کاموں میں داخل ہو جاؤ کیوں دوسروں کو دیکھ کر کہ دیکھو فلاں تو تھوڑے سے عرصے میں مالدار ہو گیا بعض لوگ تو ہوتے نا کہ وہ یہ سمجھتے کہ فلاں مالدار ہو گیا تو وہ کہتے چلو میں یہ کام کرتا ہوں اب اس کو سوچ نہیں آتے کہ میں پہلے تختیق تختیق تو کروں یہ مالدار ہو تباہ ہو گیا ہے تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں بعض مثال ہے ہال کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں مالدار ہے وہ مالدار نہیں ہوتے مفلس ہوتے ہیں ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں رشتے دار نے رکشا لیا رکشا لیے تو کچھ عرصے کے بعد میں اس کے پاس گزرتا ہوں تو اس نے میں سلام کیا تو اس نے سر ہلایا میں نے کہا یار یہ لوگ رکشا لے مالدار ہو جاتے ہیں دیکھو یہ میرے سلام کے جواب کسی بھی ہی نہیں دے رہے منہ سے بھی نہیں بولتے سر ہلایا کہتے میں نے بغیر تحقیق کی رقشہ لے لیا رقشہ جب لیا تو کچھ عرصے کے بعد تین چار قسطیں میرے اوپر جمع ہو گئی جناب وہ میرے دوست یا کوئی ساتھی میرے پاس سے آئے گزر رہے تھے اس نے سلام کیا تو میں نے سر ہلایا مجھے وہ بات یاد آئی کہ وہ بلا آدمی جو سر ہلایا تھا وہ مالداری کی وجہ سے نہیں ہلایا تھا میں سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ قسط پورا ہو گیا گاڑی کا قسط بھی دینا ہے گھر میں خرچہ بھی دینا ہے سوچ میں بیٹھا ہوا تھا تو سلام کے جواب منہ کے بجائے سر سے دیا تو میں نے کہا اس بھائی کو بھی کہیں قسط کی فکر نہیں تھی قسط کی فکر میں سر ہلایا تھا اللہ فرماتے لوگوں کے مال دولت کو دیکھ کر تم بھی اللہ کے حدود کو پامال کر کے اور بغیر تحقیق داخل ہو جاؤ مالداری کو جمع کرنے کے لیے ایسا مت کرو یہ جرم ہے دَخلًا افرادی قوت میں یہ تم چاہتے ہو ان نما ابلو کم اللہ ہو یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں دی ہے اس کے ساتھ یہ مال دولت اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کم والے مالداروں پر مالدار کم والوں پر دونوں کا امتحان ہوتا ہے غریب کے ذریعے سے مالدار کا امتحان اور مالدار کے ذریعے سے غریب کا امتحان یہ بیان کریں گے تمہارے لیے اومل قیامت قیامت کے دن ماں بو جو کن تم پہ تب ترب جس میں تم اختلاف کرتے تھے فرمائے جتنے بھی اختلافات تم دنیا میں کرتے ہو اس کے وضاحت ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے قیامت کا اس دن ہم کرا کے دے دیں گے ولہ و شاء اللہ اعتراض کے جواب یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ ہے تو چاہیے تو چاہیے کہ اللہ جب قیامت میں فیصلہ کرنا ہے وہ تو بہت دور ہے تو ہم میں سے جو حق پر ہے ان کو چھوڑ دو جو باطل پر ہے ان کو ہلاک کر دو فرمایا نہیں ولہ شاء اللہ واحد اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی جماعت میں ایک ہی امت میں بنا لیتا لیکن ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ مَا تُم ضرور تم سوال کیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو یہاں باز فرق پر اللہ کا رد وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے ان پر اللہ نے رد کیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے پھر ان لوگوں پر رد کیا جو قدریہ ہے کہ نہیں ہر انسان اپنا معاملہ خود سنبھالتا ہے تو جواب دیا کہ نہیں معاملہ وہ کیا خود سنبھالے گا وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا سوال اس سے کیا جائے گا اس کیوں کیا ہے وہ با اختیار نہیں ہے وہ اللہ کے مشیت اور اختیار کے تحت ہے ایمان کم نہ بناؤ تم اپنے قسموں کو دخل بینک دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان میں فتض پس تم تم تم تمہارے بہت بڑا عذاب ہوگا فرما یہ کام مت کرو اگر تم یہ دھوکہ دہی کا کام کرو گے اور اس قسم کے دھوکے سے دنیا میں زندگی گزارو گے تو اللہ دنیا میں دھوکہ بازوں کو سزا دینے پر قادر ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ جو آدمی دین پر چلتا ہے شریعت پر چلتا ہے اگر وہ دنیا داروں کی طرف دیکھیں گے اور دو, دوکھا بازوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ پسل سکتا ہے وہ حق سے ہٹ جائے گا حق سے ہٹ کر وہ حرام کاموں کے لیے اپنے برتری کے لیے پھر قسمے کا آنا دھوکہ دینا شروع کر دے گا اللہ فرماتے ایسا مت کرو ایسا کرو گے تو دینداری سے تمہارے قدمی پسل جائے گی دنیا داروں پر نظر مت ڈالو اپنے رب کے ساتھ معاملہ رکھو کرو بے خلیل مت لو تم اللہ کے وادوں کے ساتھ دنیا کا قیمت دنیا کے فوائد تو معمولی ہے نا خیر یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس لیے جاننے والوں کو یہ پتا ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے <coughs> وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ابد ہے ہمیشہ کے لیے اور یہ اس لیے کو کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کو یہ پانچ ہزار روپیہ مہ، میں نے کا دیا جائے گا لیکن جب تک آپ زندہ ہے آپ کو دیا جائے گا دوسرا شخص کہتے ہیں کہ میرے سے ایک لاکھ روپیہ لے لو لیکن ایک دن لے لو دوسرا دن نہیں دوں گا اب وہ کیا لے گا دو آدمی ہے ایک کہتے ہیں میرے سے پانچ ہزار روپے روزانہ لیا کرو دوسرا کہتے ہیں میرے سے پانچ لاکھ لے لو دس لاکھ لے لو لیکن ایک دن لے لو بس زندگی میں ایک بار وہ سمجھدار آدمی جو ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں میرے زندگی کتنے طویل ہے یہ تو ایک لاکھ دیتے لیکن آج دے گا پھر نہیں اور یہ روزانہ میں پانچ ہزار روپے لوں گا تو میرے کتنے بنے گے تو اللہ کی جنتیں جو ہے یہ مستقل ہے ابدھ ہے ہمیشہ کے لیے ہے جبکہ دنیا کے ساتھ اس کا موازنہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے کمتا رہے وہ تو بہت ہے لیکن اللہ فرماتے تم تعلق ہو اگر تم جانتے ہو تو کیوں فرمائے پاس ہے وہ ختم ہونے والے باپ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے مستقل ہے ہمیشہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اور وہ اپنے پڑھ لیا کہ جس نے عمل کیا صالح چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں سے مرد ہو یا عورت کے قبولیت کے لیے شرط پہلے ایمان وہ مومن ہو تب فلاں نہ ہو حیات ضرور ہم ان کو حیات دیں گے پاک پاک زندگی کیسے پاک زندگی دیں گے <coughs> ان کا عقیدہ پاک ان کا عمل پاک ان کے ظاہری اور باطنی پاکی پاک زندگی دیں گے وَلَنَدْزِئَنَّهُمْ ضَرُورَ ہم بدلہ دیں گے ان کو عجرہم ان کے عجر کام بے احسن مہ یا عملون بہتر اس سے جو وہ عمل کر رہے تھے حیاتِ طیبہ اس کے بارے میں مختلف اقوالِ علماء اللہ ان کو حلال مال دے گا حلال مال سے ان کی زندگی گزرے گی کورے سے مال پر وہ کنات کرے گا وہ کانے ہوگا اللہ ان کے لیے مال کا انتظام کرے گا حلال کا اور اس کو پریشانی نہیں ہوگی مال کمانے کے لیے روزی کمانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہوگا تھوڑے سے کام میں اللہ اس کو برکت دے دے گا آپ نے دیکھا ہے دنیا کی مثال کہ ایک آپ سمجھو ایک پاؤ دانے ہیں ایک پاؤ مکائی ہے گندم ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ایک مرحے کو آپ نے کلانا ہے ایک پاؤ دانے روزانہ لیکن ایک وہ مرغا ہے جس کے سامنے آپ نے وہ اللہ بر کر کے وہ ایک پاؤ دانے اس کے سامنے ڈر کر دیے اب وہ بھی پاؤ ہی کہائے گا ایک وہ مرغا ہے کہ ایک پاؤ دانے آپ نے لے لیا ہاتھ میں بہت بڑے باغیچے میں آپ نے ایک ایک دانہ کر کے گرا دیا اب اس مرغے کو آپ نے چھوڑا کہ یہ آپ کا پاؤ ہے جاؤ جمع کرو تو یہ جو جس کے سامنے ڈیر کر دیا آپ نے یہ اس پاؤ دانے کو کیسے کہے گا جن کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ دیتا ہے اس کے روزی کو اللہ تعالیٰ محدود انداز میں دیتا ہے سکون سے دیتا ہے وہ اپنے ایک ایک نیوالے کے پیچھے ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر دوڑو ادھر دوڑو ادھر جو رات کی ڈیوٹی ہے ادھر دن کی ڈیوٹی ہے بہت پریشان کون حالات سے گزرتا ہے تو حیات طیبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہنی سکون کے ساتھ اس کو دے گا اور دین کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے دین کا کام بھی وہ کر سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ دے دیں گے اس کے دل کے اطمینان کے ساتھ ان کو ہلا بزک نصیب ہوگا اور رزق اللہ تعالیٰ کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا پیسہ جب آپ تلاوت کرے قرآن کریم کا پستان سے پناہ طلب کرے شیطان مردود سے شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذات اب دیکھیں یہاں یہ آیات کا مخاطب کون ہے پیغمبر اللہ کے نبی صحابہ اللہ کی نبی بھی ولی ہے اور جو اللہ کی نبی کے صحابہ وہ, سب اولیاء لیکن وہ شیطان سے پناہ طلب کرنے میں اللہ کے محتاج تو جو اتنے معمولی کام میں اللہ کے محتاج ہو شیطان انتہائی کمزور دشمن ہے تعزم پر بھاگ جاتے ہیں تو پھر وہ کون سے اور طاقت رکھنے والے ہوں گے فرمایا قرآن کی تلاوت سے پہلے تعاون پڑھو ان لیسلہ و سلطان یقیناً نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ الجینا ان لوگوں پر امن و جو ایمان لائے ہیں وہاں کلون اور اپنے رب پر یقین پروسا کرتے ہیں ان نما سلطان ہو یقین غلبہ لوگوں پر ہیں یہ تو اس کو دوست بناتے ہیں وہ اللہ جم بھی مشرق ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ دلیل ہے یہ سیطان کے غلبی کے لیے سب سے پہلا قدم سیڑھی وہ شرک ہے جو شرک کرے گا وہ بندہ سب سے پہلے شیتان کی دوستی میں داخل ہو جائے گا اب پھر شیتان کی مرضی ہے کی کی پینٹ شیٹ پہنا دے کبھی اس کو چڑی پہنا دے جو بھی مرضی ہے جدھر سے بھی آ جائے وہ اس کے ساتھ نمونے نمونے کام کرتے ہیں بلکہ ابھی تو اگر کہا جائے کہ कि اس بات پر سوچے گا جو کچھ میں نے تجربے کیے تھے وہ تو میں نے سارے دکھائے لیکن اب یہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد کر رہے ہیں تو مجھے بھی نہیں یاد ہے ایسے عجیب نمونے آپ کو بازار میں نظر آئیں گے کسی کو آپ دیکھیں گے تو اس نے یہاں پر تو سے بال رکھے ہوئے ہیں داڑھی کے شکل میں کسی کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کنگی کے دانتوں کے شکل میں اس نے داڑھی رکھی ہے کسی کو آپ دیکھیں گے تو اس کے سلوار جو ہے وہ تین تین طرح بنا ہوا ہوتا ہے عجیب عجیب کسی نے بال رکھے ہیں کندھوں کے بیچ میں لٹک رہے ہیں شکل ہوگا شیتان پہ اور کرتے کیا یہ تو مجھے بھی نہیں آتے کیسے تجربات سے کر رہی وہ کیوں کہ ہاوی ہو گیا ان پر فرما بدل جب ہم بدلتے ہیں آیاتن کسی آیات کو مکان آیاتن دوسری آیات کی جگہ آلم واللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے جما یو نظر یقیناً ہم نے یہ عنوان پڑھ لیا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ کیا ہے ایک تو اس حیات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تنسیخ نہیں مانتے سمجھو کہ وہ جائل ہیں اللہ فرماتے لا علمون یہ نہیں جانتے دوسرا مسئلہ یہ کہ آیتوں کے تنسیف کا جو مسئلہ ہے نا اور منسوخ کا کسی بھی شریعت میں یہ اللہ تعالی کی حکمتوں پر بنا ہے جس طرح ہم نے وہاں بطور مثال بتایا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر اپنے مریضوں کو علاج کرتا ہے اب مریض ان کے سامنے ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک مریض ایک مرض کے مریض ہے سب کو بخار ہوا ہے سب کو نمونیا ہوا ہے لیکن ہر ایک کو الگ الگ وہ ڈوز دیتا ہے اس لیے یہ مریض چالیس سال کا ہے یہ بیس سال کا ہے یہ پانچ سال کا بچہ ہے یہ ساٹھ سال کا ضعیف علومر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دوائی بھی دے دو ساتھ میں یہ دوائی بھی دے دو ان کے طبیعت کے مطابق دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جانتا ہے ہر ایک امت کے اندر ان کے مصلاحاتیں اپنے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی حکم میں اضافہ کرتا ہے کسی میں کمی کرتا ہے کو جیسے کو نمازوں کا حکم دیا تو اللہ, فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اللہ نازل کرتا ہے اور اپنے نازل کردہ حکم کو منسوخ کرتا ہے تو یہ مشرقین کیا کہتے ہیں ایسے کہنے پر انمان تا مفتر آپ گڑنے والے ہیں یہ مسکین کا اعتراض تھا کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا مثلا بیت اللہ کا حکم پہلے آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے جب آپ مدینے میں آئے تو آپ نے بیت المقدس کے طرف منہ کیا اب سترہ مہینے کے بعد آپ پھر بیت اللہ کے طرف منہ کر رہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے فائش کا دن ہے آپ اپنی مرضی سے مسئلے گڑتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلے نہیں گڑتے ہیں بلکہ بل لا سر ان لوگوں کے اکثریت کے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ کے حکمتوں کو نہیں جانتے منو ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے لائے ہیں وہ ہدن و ہدایت ہے وہ بشرا اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کے ثابت قدمی کب ہوگی جب وہ اپنے تعلقات قرآن سے جوڑیں گے یہود سارا سے تعلقات جوڑنا امریکہ فرانس برطانیہ سے تعلقات جوڑ کر ہم بڑے مضبوط ہو جائیں گے فرمائے نہیں تم اپنے ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں سکھاتا ہے اس نبی کو بشر اس کو جو قرآن سکھاتا ہے ایک بشر آ کر سکھاتا ہے ایک عجبی ادمی پر ان کا گمان تھا فارسیبان انسان پر ان کا گمان تھا کہ یہ ان کو آ کر قرآن پڑھاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی جبریل امین بشر انسانی صورت میں بھی آ جاتا تھا تو ان لوگوں کا کہنا تھا یہ بشر سکھاتا ہے اللہ نے فرمایا لسان لسانہ زبان اس آدمی کے جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں آجمعون کو تو اجمی زبان ہے وہاں اور یہ جو قرآن ہے لسان عربی یہ عربی زبان میں ہے مانا اگر وہ آدمی اس کو سکھاتا ہے تو اس کا تو اپنے زبان عربی نہیں ہے غیر عربی ہے اور غیر عربی کے بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ ہر وہ زبان جس میں فساحت اور بلاغت نہیں ہے وہ عظمی زبان ہے اور عربی کیوں کہ اس میں فساحت اور بلاغت ہے اس کے انداز جو ہے وہ تمام زبانوں سے الگ تلگ ہے اس لیے اس کے مقابل جو بھی زبان ہے وہ عظمی ہے ان اللہ دینا بے شک لوگ بھی آیات اللہ آیا جو ایمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آئتوں کے ساتھ لاحد اللہ ہو نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ عرحم اذب علیم ان کے لیے عذاب دردناک ہے یہ اللہ نے ان کو عذاب دنیاوی اخروی دونوں عذاب کے خوف دلایا کہ قرآن کا انکار مت کرو یہ اللہ کے آیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت بھی نہیں دے گا اور پھر تمہاری عذاب دے ہوگا آپ بیانق پر ہیں آپ سچائی پر ہیں آپ کو اللہ کی طرف سے جبلیل وہی لے کر آتے ہیں من کا فرم جس نے وقلب ہو مطمئن من مگر وہ جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو دل ایمان ایمان کے ساتھ اب یہ حالات افطراری اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور کسی علاقے میں کافروں نے ان کو آ رہا ہے اور ان کے ساتھ ظلم ستم کیا ہے اس کو مجبور کیا ہے ایسے جملے کہنے پر کہ اس سے انسان جو ہے کفر کے وادی میں داخل ہوتا ہے تو ایسے صورت میں وہ کیا کرے گا تو شریعت نے اس کے لیے دو راستے بتائے ہیں ایک رستہ عظیمت کا ہے اور ایک رستہ رخصت کا ہے عظیمت یہ ہے کہ وہ کفر کی بات نہ کرے قرآن کی مخالفت نہ کرے نبی کی مخالفت نہ کرے لہذا اگر وہ ان کو قتل کر کے شہید کر دے تو یہ ان کے لیے عظیمت ہے بہتر ہے لیکن شریعت کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے قوی ہے اور یہ رخصت چاہتا ہے تو اللہ ان کو رخصت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کوئی جملے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کافروں کے ہاتھ سے تم چھوٹ جاؤ لیکن یہ شرط ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ و رسول کے بارے میں کفتہ ایمان فرمایا ولیکن من شرحا بالکفر صدر ہو صدرن فا علیہم مغذب من اللہ ولیکن لیکن وہ شخص شرحا جس نے قول دیا بالکفر صدرن اپنے سنہ کفر کے ساتھ سنے قول دیئے اپنے سنے کے اندر کفر داخل کیا ہے فرمایا ان کے لیے پسند کر لیا دنیا کے زندگی کوئی ہدایت دیتے ہیں کا پھر قوم کو ان کے لیے اس لیے فرمایا عذاب عظیم ہے الدینہ یہ وہ لوگ ہیں تب اللہ موہر لگا تعالیٰ نے کیا ہے لاجرما یقیناً سرو آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں جن لوگوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو موازنہ کرتے ہوئے ترجیح دنیا کو دے دی تو فرمائے ان کے لیے ہلاکت ان کے لیے تباہی یہ تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے دنیا کی چیزیں تو ان کو مقصول ہو جائے گی اصل ہو جائے گی لیکن آخرت سے یہ رہ گئے اور ان کا ایمان تباہ ہو گیا اللہ نے ان کی دلوں پر موہرے لگا دی سم مب پکام پھر بے شک تیرہ ضرور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کیا میں بادما پٹن ہوں بعد اس کے کہ وہ آزمائے گئے سم م جہادیا وہ صبر ہو صبر کی اس کے بعد بہت والا رحم کرنے والا ہے اس میں دعوت ہے ہجرت اور جہاد کے طرف کہ بجائے اس کے تم دب جاؤ سفر کر لو کافروں کے اندر زندگی گزارو الگ ہو جاؤ ہجرت کر لو دین پر عمل کرنے کے لیے جہاد کے سبھی اللہ کر لو پھر ان پر جو مسائب پریشانیاں آئیں صبر کرو تو اس کے بدلے میں دنیا میں تمہاری لیے مفرت آخرت میں تمہاری لیے رحمت یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی یوم متا دیے جس دن آئے گا ہر ایک نفس تو جا دلو جھگڑا کرے گا نفس آپ نے نفس کے بارے میں کلو نفسن اور دیا جائے گا ہر ایک نفس کو مام نے عمل کیا ہے ظلم اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے نفس کے ساتھ جھگڑا قیامت میں لوگ کریں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ نفوس کا جھگڑا ہے نا ہم جنس اور دوسرا ہے خود اپنے نفس سے جگڑنا اپنے آپ سے کلام کرنا فرمایا فرمایا فل نفس ما آج تو تمہارے نفسوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا نا صورت یونس میں ہم نے چوند نمبر آیت میں پڑھ لیا تھا آگے جا کر ہم یہ پڑھیں گے نفس کے ساتھ بندہ جگڑا کرے گا, گا؟ میرے میرے گواہی میرے میرے نکلوا سکتا ہے ہم نے تو گواہی دینی ہے مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے اللہ باشندوں نے اور اس سے کوئی بھی بستی کہ وہ اللہ کے توحید کو چھوڑ کر شرک پر آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ طریقہ ہوتا ہے عذاب کا مکے والوں کے پاس ہر قسم کی رزق کے میوے آ رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا اور مجبور کی ہجرت پر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر کاحت سالی مسلط کر دی اور دخان ان کو نظر آئے اپنے انکھوں سے اسمان کے طرف ہیں تو ہیں. ہم آلے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ بارش برسا دے نبی صلی اللہ سلام نے ان کو معاف کیا اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ وہ پرانے چمڑوں کو رستوں رستوں سے جمع کر करके پانی کے اندر بگو بھگو کر بھوپال ابال کر چمڑے کایا کرتے اتنا اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا کیا ان کو فرمایا اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑانا اور ناشکری کرنا اللہ کے کی عذاب کے لیے سبب بنتا ہے وہ لقت جہاں یا ان کے پاس رسول رسول ان میں ان میں سے ان میں سے مکے والوں میں سے فقط دبو نے ظالم اور نعمتوں کی کے کی ہوتا بدو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی کے بندگی کے لیے تیار ہو بنا اللہ نے نعمتیں دی ہے اس میں اپنے طرف سے حلال حرام مت کرو اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو یہ ہے اللہ کا شکر اور پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس نعمتوں کو کانے کے بعد اللہ کی بندگی کرو یقیناً حرام کیے تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنجیر کا گوشت ہر وہ چیز جس پر اللہ کے ماں سے کسی اور کا نام لگ جائے وہ کار جائے نام اس پر کسی اور کا <بَعِن> جو شخص لاچار ہو جائے نہ ہو وہ سرکشی کرنا دن اور گنا تجاوز بہت محربان ہے رحم کرنے والا <الرَّحِيم> بہت رکھنے والا, والا ہے یہ تین مقامات میں ہم پڑھ چکے ہیں بقرہ ایک سو ترہتر آیت نمبر 3 اور انعام 145 میں اور یہاں 115 میں چار چیزیں تمام ادیان میں حرام رہی فرما مت کارام ہے لتم ترو تاکہ تم باندھ دو اللہ پر جھوٹا یقیناً وہ لوگ جو باندھتے اللہ پر جھوٹ لاف لوگ کامیاب نہیں ہوں گے مطاعن قلیل ان کوڑا فائدہ اٹھائیں گے وہ ولو مذابن حلیف ان کے لئے دردنا قذاب ہے فرمائے جو لوگ اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں اپنے طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں دنیا کا سن دنوں کا فائدہ تو وہ اٹھا لیں گے یہ فائدہ تو مومن بے اٹھاتا ہے مشرق بے اٹھا لیں گے ہاں اگلی اسم اشارہ ہے کہ جب یہ مشرق ہے اللہ کے طرف سے حلال حرام فیصلے کرتے ہیں اللہ فرماتے جو بیان کیا ہے ہم نے آپ کے اوبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کا قرآن پر حوالہ دیتا ہے کہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے نا کہ نے ان کے اوپر چربیوں کو آرام کیا تھا کل لذہو زفرن زفر والی چیز ناپن والی چیز کو حرام کیا تھا وما ظلمناہم نہیں ظلم کیا تھا انہوں نے ہم ہاں پر ولاکن کانو انفس ہم یظلمون لیکن تے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا ان کے اعمال ان کے لئے ظلم کا سبب بنا ہمارے طرف سے کوئی ظ ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کی کو ملتا ہے میں یہ ان لوگوں کے لیے جو احمال کرتے گناہ کے برے احمد بے جہالت نا سمجھے کے ساتھ سو متا پھر انہوں نے توبہ کیا من بعد از الہ اس کے بعد واسلہ ہو اور اصلاح کی توبہ کرنے کے بعد اپنے اصلاح کر لی माना توحید پر اگئے اتباع رسول پر اگئے رسم رواج کو چھوڑ دیا ان ربک من بعد الحفور الرحیم یقینا تیر رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے ان ابراہیم کانوا مت مقامات لللہ یقیناً ابراہیم علیہ السلطی کرنے والی امت اللہ کینیفا مشرقین ابراہیم علیہ السلام کے اوساک امتن کمت خانتن آ جزی کرنے والی حنیفہ خالص توحید پر قائم اور ولم یا کمجن مشرقین مشرقین میں سے نہیں تھے یہ خاص کفات شاہ کر شکر کرنے والا اللہ کے نعمتوں کا اجتباع ہو چن لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے وحدا ہو اس کو ہدایت دیا, و کے طرف و آتینا و فی الدنیا دیا ہم البتہ میں سے ہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام جو لوگ اللہ کے شکر کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نمونے بیان کرتا ہے کہ ایسے صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اچھا دے گا آخرت میں بھی اچھا دے گا سممہ اوحین ایل اکرم نے وحی کیا آپ کے طرف یہ کہ تم پیروی کرو دن ابراہیم کا جو افسودا حق پر قائم تھا نہیں وہ محقین نہیں تھے وہ محقین میں سے رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہود نصارا کر کہ میرا جو آخری نبی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہے تم جو کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں تمہارا دعویٰ ہے اصل میں یہ دین پر ہے اور اس کے ماننے والے امت جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نما یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہے ان نماز ہفتے کا دن علی اللہ جنہاں ان لوگوں پر بنایا گیا ان لوگوں پر اختلاف ہوئے ہیں جنہوں نے اس میں اختلاف کیا مانا ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قابل تعظیم بنایا تھا کن کے کہنے پر ان لوگوں کے خود کہنے پر جیسے کہ ہم نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعہ کا دن دیا انہوں نے جمعہ کو چھوڑ کر ہفتہ لے لیا پھر اللہ رب العالمین نے نصارہ کو دن دیا جمعہ کا انہوں نے جمعہ چھوڑ کر اطوار لے لیا تو اللہ نے ان پر اس کا تعظیم مقرر کر دیا تاکہ تم لوگوں نے چن لیا ہے تو آپ تعظیم کرو تعظیم نہیں کیا تو اللہ نے ماں ان چیزوں میں کا نفی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے قیامت کے دن کے فیصلے کا ذکر بار بار خود اِلا سبیل ربا دعوت دو بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے رستے کے طرف بالحکمت حکمت کے ساتھ اور اچھے نصحت کے ساتھ الحکمت حکمت قرآن کریم نصیحت حسنا اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اور مباحثہ کرو مجادلہ کرو ان کے ساتھ بلتی یا اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو ان نرب کا ہو عالم و رب کو جانتا ہے سبھی نہیں جو شخص گمراہ ہو اس کے رستے سے وہ عالم بالمخت اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ رب کے رستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اب کیسے لوگوں نے حکمت اپنے طرف سے بنا دی ہے کہ نہیں نہیں قرآن کا درس مت دو قرآن سے درس مت دو یہ حکمت کے خلاف ہے بھائی قرآن کریم تو خود حکمت ہے تو پتہ نہیں وہ کون سا حکمت ہے جو قرآن کریم کے حکمت اس کے خلاف ہے کہتے نہیں عقیدے کے مسائل مت چڑھو یہ حکمت کے خلاف ہے بزرگوں نے کہا یہ حکمت کے خلاف اب جس میں نہ عقیدہ ہو اچھا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بات کرو بھائی یہ بھی سنت ہے یہ, یہ سنت بھی عمل میں لیا کہتے نہیں یہ مسائل یہ مت چڑھو یہ حکمت کے خلاف یہ عجیب بات ہے وہ انسان سوچتا ہے اس قسم کے گروہ اور جماعتوں پر تو حیران رہ جاتے ہیں اس وجہ سے اتنے محنت کے باوجود اس کا دین کے غلبے کے لیے کوئی ریزلٹ نہیں آتا سامنے اس لیے کہ ٹارگیٹ نہیں ہے نا ٹارگیٹ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں بیس سال محنت ہے میں نوکری کروں گا اچھا جی بیس سال سروس کرنے کے بعد کیا کرو گے سروس کرنے کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا کیا ملے گا بیس لاکھ روپیہ ملے گا پھر کیا کرو گے دکان ڈالوں گا یا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ انسان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نظریہ یہاں تک پہنچنا ہے بعض ایسے سوفیوں کی جماعتی ہوتی ہے ان کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے بھائی کیا کرنا ہے دعوت دینا ہے اچھا جی دعوت کس چیز کا بس جو بزرگوں نے بولا ہے اچھا جی کیا کتنے تعداد ہو جائیں یہ سارے پاکستانی والے سارے ہم کس دعوت میں آ جائیں پھر کہتے دوسرے ملک کو دعوت دیں گے اچھا پھر وہ دنیا میں کہتے ہیں کوئی نہ رہ جائے نا سارے لوگ مسلمان ہو جائیں پھر بھی دعوت دیں گے پھر کس کو دیں گے کہتے بس بولتے رہیں گے ہوا میں یہ دعوت چلتا رہے گا یہ کون سا بلسفہ ہے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ تم دعوت دو کتنے افراد پیدا کرو پھر کیا کریں گے کہتے جہاد کریں گے کیوں جہاد کریں گے اس لیے کفر شرک کو ختم کریں گے نہیں یہ نہیں بولو یہ نہیں بولو یہ بات نہیں کرو یہ چیز خلاف شریعت ہے اصول دعوت کے خلاف ہے کیونکہ دعوت کے کی اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے دعوت دو اعلیٰ بصیرت ان پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے بصیرت کا معنی کیا ہے قرآن و سنت کے دلائل سے فرمایا وہ نہ کب تم پاقی بو بے مسلما تم بے <coughs> اگر تم بدلا لو تو تم بدلہ لو برابر اس کا جو تمہیں تکلیف دی گئی ہے صبر تم تم کرو ان پر نہیں ہونا چاہیے آپ کے سنی میں مانا آپ غم نہ کرو تسلی کرو اطمینان کرو اور آپ کے سنے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے جو وہ چالے چلاتے ہیں بس آپ کا کام کیا ہے کتاب و سنب کی دعوت دینا ان کے چالوں کا جواب ہم دیں گے آپ سے دفاع ہم کریں گے یہ کام اللہ نے نبی کے لیے بھی کہا ایمان والوں کے لیے بھی کہا اللہ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے ان کے چالوں کا خود اللہ جواب دیتا ہے فرمایا اگر بدلہ تم بدلہ دے دو تو ٹھیک ہے بدلہ نہیں دو تو زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ اگر تم جواب دیتے ہو بمن آبا و اسلحہ عجر ہو شورہ میں یہ الفاظ ہے کہ جس نے آف کی درگزر کی تو اس کا حضر اللہ پر ہے لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو شریعت نے کہا بدلہ لے سکتے ہو فرما اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ اللجینہ ان لوگوں کے ساتھ ہے ایک جو اللہ سے ڈر گئے تقوا اختیار کیا انہوں نے وہ لذینہ اور جو محسنین ہے یہ دلیل ہے کہ احسان بندے میں کب پیدا ہوتا ہے جب بندے کے اندر پھیلا اللہ کا خوف آ جائے شرک سے بیداری بدت سے بیداری اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں رغبت اس کے اندر پیدا ہو جائے یہ تقوی ہے حرام سے بچاؤ شک اور شبے والی چیزیں سے اپنے آپ کو بچائے یہ تقوا ہے جب اس مرتبے پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی عبادت میں احسان نمایاں ہو جاتا ہے احسان کیا اس کا ہر عمل پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے اگر کسی کو کھلاتا ہے تو اللہ کے لیے کسی کو پہناتا ہے تو اللہ کے لیے کسی سے رشتہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ رستے میں چلتا ہے تو اللہ کے لیے رشتہ, رشتہ جو ہے کسی سے توڑتا ہے تو اللہ کے لیے جس سے ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے جس کے لیے ہاتھ بولتا ہے تو اللہ کی. مانا اس کا قل ان صلاۃ ونسکی ومحیای وممات للہ رب العالمین اس کا عملی جامع وہ بن جاتا ہے بنا دیتا ہے اس کو تو یہ ہے محسنین کا درجہ احسان کا درجہ یہاں ہوتا ہے احسان کا سے اعلی درجہ ہے عبادت میں کہ انسان کی زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کے لیے بن جاتا ہے پھر وہ حدیث اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں تو کے بعد انسان میں احسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اس صورت کے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے دلائل اقلی اس صورت میں بہت سارے بیان کیے نمبر دو مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے اس میں یعنی دلائل کے اقسام بیان کیا ہے مختلف دلائل کے اقسام مثالوں کے ساتھ دی نمبر تین مثالوں کا کثرت کے ساتھ تعداد بیان کرنا بہت سارے مثالیں اور نمبر چار ان لوگوں پر تندی اور ان کے لیے ڈانٹ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں قسموں کو توڑتے ہیں دنیای مفادات کے لیے دینداری چھوڑ کر بیجنی کے کاموں میں لپک جاتے ہیں نمبر پانچ شرک پر رد اس لئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لئے اللہ کے مسیوہ اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لئے بیٹھوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اس گندے نظریات پر اللہ نے رکھتے ہے سورت بنی اسرائیل ساما قبل میں ساتھ تعلق پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا اس صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب کے اسباب بتاتے ہیں کہ عذاب کے اسباب کیا ہے وہ چار اسباب بتایا ہیں. نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حدشے آیتیں پڑھی ہیں وہ, وہ حدشے کے ہجرت کا ذکر ہے کہ صحابہ پر زندگی مکے میں تنگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کریں گے ہم ان کے لیے فراوانی دنیا میں دے دیں گے دنیا میں ان کے لیے حاضر ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ذکر ہے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے نمبر تین پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا اپنی دلائل کے ساتھ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ معجزے کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کرتا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک نمونہ بیان کیا ہے اللہ کے قدرتوں کا نمونہ وہ معجزہ ہے اللہ کی قدرت کی علامت ہے اور وہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا مہراج نمبر چار پہلے صورت نحل میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا حکمت کے ساتھ اب اس صورت میں حکمت کی تفصیل ہے اور اس کی تشریح و تفصیل ہے سورت کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ذکر کرنا ہے سورت میں کہ ان چار سببوں سے بچ جاؤ ورنہ تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا وہ اسباب کیا ہے اس کا تفصیلی ذکر اس صورت میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میرے بان ہے بہت رحم کرنے والا ہے سبحان اللہزی پاک ہے وہ اللہ وہ ذات پاک ہے اسرابیاتی جو لے گئے اپنے بندے کو لیلن راک کے وقت من المسجد الحرام مسجد حرام جللل مسجد الاقصاء مسجد اقصاء تک اللہزی وہ مسجد اقصاء بارکنا حولہو برکت ڈالائیم نے اس کے اردگرد کیوں لے گیا جنور یہو تاکہ دکھائیں اس کو اومن آیاتنا اپنے نشانیوں سے انہو ہوا سنور البصیر یقناً وہ اللہ کو سننے والا دیکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج چوالیس صحابہ سے اس بارے میں عزیز منقود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے معراج کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی ہے دوسرا حصہ سماوی آسمانی ہے زمینی حصہ تو یہاں ہے مسجد حرم سے مسجد اقصا یہ دونوں زمین پر ہیں اور سماوی حصہ آسمانی عصہ وہ انشاءاللہ صورت نجم میں پڑیں گے آسمان کے طرف جانا اور روچ اور یہ بات ذہن میں رکھو میاراج ہو یا اسرا دونوں ہم مانا استعمال ہوا ہے معنی ہوتا ہے اسمان کے طرف عروج کرنا اوپر چڑھنا اور اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے ایک حصے میں سفر کرنا تو میاراج اور اسرا یہ دونوں ابواب موجن نے باندھے ہیں مدین نے اب و جو باندھے ہیں وہ اسرا کے نام سے اور معراج کے نام سے دونوں نام سے باندھے ہیں اس لیے کہ موضوع ایک ہے ہاں جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بیت المقدس کے معراج کا منکر ہو تو کہتے ہیں وہ کافر ہے اور جو بیت المقدس سے اسمان کی طرف جانے کا منکر ہو تو کہتے ہیں اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے کیوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے قرآن سے ثابت ہے قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے وہ عیسا کہتے ہیں آسمانوں پر چڑھنے گئے ہیں تو وہ احادیث سے ثابت ہے تو کہتے حدیث سے انکار کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے یہ علمگیری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ عقیدہ درست نہیں ہے اس لیے یہ تواتر حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے اس عقیدے میں سے جو بھی انکار کرے گا وہ دونوں میں سے کسی بھی جز کا انکار کرے گا تو کفر کے زمرے میں آئے گا وہ وہ بچ نہیں سکے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سیاحت میں اپنے توحید ثابت کر دی کہ اللہ وہ ذات ہے وہ پاک ہے ہر قسم کے ایپ سے پاک اس میں پہلے اللہ کے توحید اللہ کے لیے پاکی ثابت کرنا مشرقین کے رد اور پھر اپنے نبی کے عروج کا ذکر اسرا کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں اس کی عظمت کا ذکر ہے نا تو وہاں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا وہاں ابدیت کا لفظ آئے گا قرآن دینے کا مسئلہ آیا تو اندی آسمانوں پر لے جانے کا مسئلہ آیا تو وہاں کیا لفظ ہے اسرا بھی آبدگی اپنے بندے کو لے کر گیا کہیں یہ نہیں کہا اسرا بھی نوری ہی انزلہ اعلی نور ہی نور نہیں ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا شرف ہے اس لیے مبَرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا شرف جو ہے وہ عبدیت ہے ابدیت سے سب کچھ کمال ملتا ہے اس کو نورانیت سے نہیں ملتا ہے یہ عقیدہ باتیں ہے جو لوگوں نے بعد میں بنایا اللہ کے نبی کے شام کو نقصان پہنچانے والا عقیدہ ہے اچھا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے ڈائریکٹ اسمان کی طرف لے کر کیوں نہیں گئے اس میں کیا نکتہ تھا وہ نکتہ حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راعت میں گئے رستے میں مشرقین کا ایک کافلہ جو اپنے اونٹوں پر سامان لے کر سفر میں جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا معراج کی یہ سواری بوراق اس کو بورا کس نے کہتا ہے برق سے ہے نا برق جو ہے وہ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں تو اس کا رفتار انتہائی تیز تھا حد نظر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر پہنچتا وہاں تک ایک چلان کے قدم وہ پہنچ تھا۔ تو اس کا نام بورا کس لیے رکھا گیا کہ وہ بجلی کے چمک کے تراغس کا رفتار تھا کو بورا کس نے تو نبی علیہ السلام کا یہ بوراک سواری جو حدیث میں آیا ہے کہ سے کم اور گدے سے بڑا درمیانہ السلام سوار تھے تو مشرقین کے اس کافلے کے قریب سے نبی علیہ السلام کی یہ سواری گزر گئی جب گزر گئی تو اس, اس کافلے کے اونٹ وہ سارے تکر بکر ہو گئے گھبرا گیا رات کے اندھیرے اور ایک سواری اتنا تیز رفتار جو ان کے پاس سے گزر گیا یہ حیوان جو ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بڑا شعور دیا رات کے ٹائم پر انسانوں سے زیادہ اس کا یعنی حیوانوں کا جو سمجھ جو رستے کے اندر چلنا اور ان کے وحشی چیزوں سے بچنے کا خوف یہ ان کو زیادہ ہوتا ہے تو جیسے نبی السلام کی سواری ان کے پاس سے گزر گئی تو ان کے سواریاں یعنی وہ اونٹ وہ بتک گئے کوئی اس طرف دوڑے کوئی اس طرف دوڑے کوئی اس طرف دوڑے تو یہ واقعہ اسی رات میں ہوا نبی علیہ السلام کی سواری کی گزرنے کے گزرنے کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو کر رات کا یہ سیر آ کر کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں مشرقین میں موسیق, سے ایک مشرق وہ نبی علیہ السلام تو سلام کے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کوئی نیا خبر تو نہیں آج تیرے پاس جس طرح بھی لوگ کہتے ہیں نا کوئی معاہد آدمی نظر آ جاتے ہاں جی کوئی نیا مسئلہ تو ڈھونڈ کے نہیں لایا مسئلے نئے نہیں ہوتے مسئلے پرانے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کے پاس نہیں گئے جو پاس نہیں گئے تو ظاہر وہ فیل ہو گئے جو پاس گئے تو وہ پاس ہو گئے تو اس مشرق نے جب بطور کہا کہا کہ آج کوئی نیا مسئلہ تو نہیں لایا اللہ کے رسول حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں نیا مسئلہ لایا ہوں کیا مسئلہ ہے کہا رات کو میں اس بیت اللہ سے جبریل مجھے لے کر گئے بی المقدس میں گیا ہوں پھر وہاں نبیوں کے لیے میں نے امامت کرائی پھر میں پہلا اسماعت چوتھا ساتواں جنت جانم یہ تفصیل کہتے ہیں اگر میں لوگوں کو جمع کر دوں تو یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بولو گے بولے ضرور بولوں گا وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو ورلانا ہے نا یہ کیسے بات ہے کہ رات کے قصے میں یہ سب کچھ ہو جائے اب اس رات کو اللہ نے کتنا بڑھایا ندی کی اس سیر کے کی لیے کیسا کرایا وہ اللہ کو بتایا مخلوق اللہ کے سامنے آجز ہے سب. باہر کے انہوں نے مشرقین کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولیں کہا وہی جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا وہ دیکھا نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ شریعت کے دعوت کے اندر یہ معاملات آتے کہ ایک داری کسی علاقے میں نہیں پہنچ سکتا ہے نا تو اس علاقے میں اس کی دعوت کو مخالفین پہنچاتے ہیں اس علاقے میں کوئی مولوی چلا چل چل جاتے ہیں نیا نیا فارغ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا سوریہ بڑا تیز ہے بڑا کاٹنے والا اپنے تلوار کو چیک کرنے کے لیے معاہدین کے خلاف زبان کھول دیتے ہیں ایسے فرقے آئے ہیں جو اماموں کی تبدیل نہیں مانتے ہیں ایسے اب لوگ جو ہیں وہ کام کھول لیتے ہیں اچھا کیسے لوگ ہیں کہ کام ملتے ہیں ان کے کوئی کتاب کوئی مسئلہ کوئی کیسٹ کوئی مناظرہ لوگ تحقیق کرنا شروع کر دیتے کیونکہ مشہور مقولہ ہیں انسان کو جس چیز سے روکو اس میں زیادہ وہ حرس کرتے ہیں تو لوگ جب تجسس کرتے ہیں نا تلاش کرتے تو جا کر کے جن لوگوں کے قسمت میں ہدایت ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت ہوں, دے دیتے تو یہ مشرقین نبی علیہ السلاتوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ وسلم کے خلاف اور کے طور پر انہوں نے جمع کیا لوگوں کو اور نبی علیہ السلام نے ان کو اچھے طریقے سے نصحت کر دی کہ رات کو میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا اچھا بتاؤ اب اگر میرے بات پر یقین نہیں کرتے ہو نا تو تمہارا کافلا آنے والا ہے جو سفر پہ گیا تھا اس کافلے والوں سے پوچھو کہ رات کے فلاں ٹائم فلاں علاقے میں تمہارے کافلا بتک گیا تھا یا نہیں تمہارے اونٹ رستے سے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے یا نہیں تم لوگ اس کے جمع کرنے میں پریشان ہوئے تھے یعنی کیا مسئلہ ہوا تھا جب کافلے والا پلٹ کر آئے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں رات کے وقت ہمارے سواریاں جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئی تھی اچانک کوئی چیز گزرا ہمارے پاس سے اور ہمارے سارے اونٹوں گھبرا گئے ادھر ادھر بھاگے مشکل سے ہم نے جمع کیا زمین کے اس تفریح کا اس خیر کا یہ خاص نقطہ تھا کیوں اگر نبی علیہ السلام اس کو بیان کرتے آسمان پر تو یہ گئے نہیں پھر ایک سوال اور آیا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں گیا ہوں تو اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں کتنے ہیں اب نبی علیہ السلام رات کے ایک لمحے میں گئے ہیں اور نماز پڑھائی ہے دورہ وہ کا وہاں کھڑکیاں اور دروازے گننے تو نہیں گئے تھے جس طرح حاجی صاحبان آتے ہیں نا وہاں آپ ان سے پوچھو کہ امام نماز کیسے پڑھتے تھے لوگ امین کو پاتے تھے ہاتھ سینے پر رکھتے تھے نماز آپ دینی باتیں پوچھو نا اچھا وہاں کوئی مزار ملا جھنڈا چھنڈا نظر آیا کہ نہیں یہ باتیں ان سے نہیں پوچھو وہ کہیں گے بیت اللہ کے دروازے کتنے ہیں بیت اللہ کی جو ہے نا وہ اس میں ایئر کنڈیشن کتنے نظر آتے ہیں اور اوپر نیچے وہ تاخانے کتنا ہیں اس کو دیواروں کی گنتی کا بتاؤ تو آپ کو بلاد گن کر بتا دیں گے لیکن آپ ان سے دین کا مسئلہ پوچھو دین کا مسئلہ ان کو نہیں آتا اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی میں ایسا مشکل ترین لمحہ کچھ پر کبھی نہیں آیا جو یہ لمحہ تھا اس لیے کہ میں کڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا نہ دروازے گننے گیا تھا میں بہت پریشان ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے میرے طرف وحی کی اور بیت المقدس کی اس عمارت کو اس مسجد کو میرے سامنے پیش کیا جو بھی وہ سوال کرتے تھے کہ اتنی کڑکیاں ہیں اتنے دروازے ہیں سب میں بتاتا رہا اللہ نے وحی کے ذریعے سے میرے اوپر یہ رستہ کھول دیا آسان ہو گیا تو یہ زمین کے اس حصے کا معراج کا مقصود یہ تھا کیونکہ آسمانوں کے باتیں وہ بتائے تو آسمان میں تو وہ گئے نہیں کہ وہ پوچھے پھر آسمان میں کیسا طریقہ ہوتا ہے دروازہ کیسا ہے کلتا کیسا ہے تو بیت المقدس میں جانے کا یہ فائدہ تھا اس کو اللہ نے بیان کیا تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا تیز دعوت پھیلانے میں تیز کچھ لوگ ابوبکر کے پاس گئے کہ وہ آپ کے ساتھی یوں کہتے یوں کہتے آپ تو ایسے باتیں وہ کرنے لگا ہے آج تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹا ہے کہتے ہیں یہ سچ بولتے ہو کیا انہوں نے یہ باتیں خود رسول اللہ سے نے بتایا میں رات کو گیا تم نے تصدیق کرے تو تم بھی اس کی تصدیق کرے تو وہ سچا ہے ایک مولوی میرے پاس سوال کے طور پر جا کہ تم لوگ کہتے ہیں ہر چیز پر دلیب دلیل دیکھو ابوبکر نے ایک بات کی دلیل نہیں پوچھی اس نے کہا اللہ کے محرات پر گیا। اس نے کہا دلیل کیا ہے ابوبکر نہیں یہ نہیں کہ بندے اتنا بکر کو, کو تھا کیوں اس نے کہا رسول اللہ کی حدیث دلیل ہے نا اس نے کافر کے منہ سے حدیث مانی تو ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے منہ سے حدیث نہیں مانتے اس نے ایک مشرق کے منہ سے ادیس سن کر مان لی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اب تم کہتے ہو یہ حدیث رسول ہے میرا اس پر ایمان ہم تم کو بخاری کال کے دکھا رہے ہیں تم پھر بھی نہیں مانتے تو اب اس مشرق کے منہ سے ابو بکر کا ماننا وہ دلیل ماننا ہے اس نے مشرق کی بات نہیں مانی اس نے ابو بکر کے جو کان میں پڑ گئی ہے وہ رسول اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا میں نے یہ قول یہ فیل کیا ہے عمل کیا ہے اور پھر اس کو بیان کیا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا لینا آیا تنا تاکہ ہم ان کو آیات نشانیاں دکھائے اللہ نے ان کو نشانیاں دکھائی اس رات میں فرمایا ہوا تعین کتاب آدیا ہم نے علیہ السلام کو کتاب و جانا بن سراحیلہ بنایا ہم نے اس کو ہدایت بن اسرائیل کی لی اس کتاب میں کیا بات تھی خاص فرمایا اللہ تخر دونوں اس میں یہ خاص بات تھی کہ مت پکڑو میرے علاوہ کسی اور کو کارساز اس قرآن کا بھی یہ دعوت اور علیہ السلام کی کتاب کا بھی یہ دعوت ذریتا تم اولاد ہو من حملنا مانوہن جن کو ہم نے سوار کیا تھا نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں انہو کانا عبدن شکورا یقین انبوتا میرا بندہ شکر گزار تم تو نو علیہ السلام کے اولاد ہو معنی اسی کشتی میں سے جو لوگ بچ گئے تھے اسی نسل میں سے تم آگئے ہو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت قیامت تک سب اسی کی نسل میں سے ہیں اور اسی دلیل سے نو علیہ السلام کو آدم حسانی کہتے ہیں آدم حسانی یہ اسی سے اللہ تعالی نے نسلوں کو آگے پھیلایا ہے۔ باقی لوگ ختم ہو گئے۔ وقضینا اور ہم نے فیصلہ کیا الہ بنی اسرائیلہ فیصلہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو فل کتاب کتاب میں مانا لوح محفوظ میں ہم نے لکھا یا ہم نے تورات میں لکھا یہ فیصلہ لتمسدنہ فل اولی ذرون تم حساب کرو گے زمین میں مر رتے نے دو مرتبہ ولتالون نو وان کبیرات تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی وہ دو مرتبہ کہاں ہے ایک تو صورت بکارا میں ہے کہ جب انہوں نے شرک کیا شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جالود کو مسلط کیا اور جالود کے مقابلے میں جب پھر انہوں نے توحید کی طرف رجوع کیا ایمان لائے تو اللہ رب العالمین نے ان کے رہنمائی کرتے ہوئے داود علیہ السلاۃ والسلام اور ان سے پہلے ان کے لیے کمان کمانڈر جو مقرر کیا وہ کا دالود کے مقابلے میں تالود کو اور داؤد علیہ السلام کو لایا اس لیے کہ وہ لوگ توحید کے طرف آئے تھے بنے اسرائیل ایک سرکشی اس وقت دوسری دور میں شرک کے طرف آ گئے کبر کے طرف آ گئے تو پھر انہوں نے پھر سرکشی کی تو اللہ تعالی نے دوسرے بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جن کے نام مفسرین نے لکھا ہے قسطنطین بادشاہ قسطنطین قسطنطین اپنے دور کا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اللہ تعالی ان پر مسلط کر دیا۔ اور بخت نصر بخت نصر اور قسطنطین یہ دونوں بڑے ظالم بادشاہ اللہ نے ان پر مسلط کر دی اور ان کے نسلوں کو کچل دیا تباہ اور برباد کر دیے۔ تو فرمایا کہ ولتاعلو الناولون کبیرام فداجا عباد الہما جب آیا ان کا پہلا वादा باسنا علیکم عباد اللہنا بے جا ہم نے تمہارے اوپر اپنا بندہ عبادت اللہ لنس یہاں مراد اللہ کے بندوں میں سے بندہ یعنی یہ نہیں کہ مؤحد مومن مراد اسے اس اللہ کا بندہ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ تو مشرک کافر تھا۔ قلی باسن شدیدن صفر لڑائی والا فجازو خرانت دیار घुस گئے وہ ان کے شہروں میں ان کے گھروں میں جاسوسی کرتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ان کی قوت اور طاقت کو نسمار کر دیا۔ وکان واد اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو کوئی مفرول کو سمجھو کیا ہوا. وہ پہلے سے ہو چکا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو یہ سمجھو کہ ہوگا نہیں ہو گیا ماضی میں اسمار کرو تم مرد نال کمل کر ہم نے لٹایا تم کو واپس حالیہ پر وام دم تمہاری مدد کی برینا مالو اور اولادوں کے ساتھ ہم نے تم کو بنایا زیادہ تعداد میں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نوازا ان احسن تم احسن تم, احسن تم اگر تم نے کی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنے نفسوں کے لیے تم اگر تم برائی کرو گے پلاحا خصوص کا نتیجہ اس نفس کے لیے ہے جد الآ <الْآخِرَة> جب آئے گا ویم تمہاری چہروں کو داخل ہو جائے مسجد میں کما ہو جس طرح وہ داخل ہو گئے تھے پہلے باپ وہ لئے تبدیل تاکہ برباد اور تباہ کر دے ماں ان کو ال تقبیر جن پر وہ غالب آ جائے فرما دوبارہ سے وہ ان کی مسجدوں میں داخل ہو گئے جس طرح پہلے داخل ہو گئے تھے دوبارہ داخل ہو گئے ان کے عبادت خانوں کو قبضہ کر لیا جس طرح روس میں تاج کند اور بخارا اور یہ سات ممالک قبضہ کر لیا پھر مسجدوں کو انہوں نے اپنے لیے گھوڑا پالنے کے جگہ بنا دیے اور دبل بنا کر اور ان میں اپنے گھوڑے رکھتے تھے شراب خانے بنا دیے پھر اللہ تعال نے مسلمانوں کو توفیق اور قوت دی اور جہاد کے ذریعے سے ان سے پھر وہ ممالک آزاد ہو گئے لیکن اسلام نامی چیز ان میں نہیں ہے بس صرف آزادی ہے خالی اسلام کے نام پر ہاں اب ان پر محنت کی ضرورت ہے تو دین ان کو سمجھایا جائے دین سے بہت دور ہے فرمایا کہ جن کو وہ جن پر وہ قدرت پائیں گے سب ان پر غالب مکمل ان کو تباہ کر دیں گے یہ دوسرے بار بخت نصر اور قسط نتیم کے دور میں ایسا ہوا آسان رب قریب ہے کہ تمہارا ربر تمہارے اوپر تم سرکشی کی طرف جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے اور ایسا نہ بنایا ہم نے جانم کو کافروں کے لیے گرنے والا کہ تھانہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے نبی کو ان پر مسلط کر دیا اور اس نے ان کے قوتوں طاقتوں کو ختم کیا اور بنو نظیر کو اور ان یہودیوں کے قبیلوں کو مدینے سے بگایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو مسلط کر دیا اور اخر جو من العرب عرب, عرب سے نکالا ان کو اور کرتے کرتے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کو مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو جمع کر کے ان پر غالب کرے گا اور اِسال سلاۃ السلام کی نزول اور ان پر غلبہ حاصل ہوگا ان نہ قرآن اقوام راہ دکھاتا ہے راہوں میں سے مضبوط راستہ سیدھا سیدھے بشارت دیتے ہیں بہت بڑا وہ لوگ لا من جورت کے ساتھ علیما تیار کیا جو ہم ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی تیاری ہے اور جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اکٹھا کیا کہ بشارت کامل کب ہے کیا مدون صالحات چنے کا عمال کرتے ہیں یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے سر ہدایت کا راہی رستہ بتانے والا ہے اللہ ہم سب کو اس کتاب پر عمل کی تصدیق